پانچواں مکتوب طلب پیر کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو دونوں جہان میں مشرف بنائے تمہیں معلوم ہو کہ مشایخ طریقت ردوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ تکمیل توبہ کے بعد مبتدی پر فرض ہے کہ ایسا پیر پختہ تلاش کرے جو نشیب و فراز راہ سے آگاہ صاحب حال و مقام ہو صفات جلالی کے قہر و غذب اور صفات جمالی کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر چکا ہو العلماء اوورت الانبیاء یعنی عالم پیغمبروں کے وارث ہیں یہ حدیث ہے جس کی شان میں پورا پورا صادق آتا ہو اور ایسا طبیب حاضق ہو گیا ہو کہ مرید کے جملہ امراض اور آوارض باطن کا علاج جانتا ہو اور سب کی دوا کر سکتا ہو اب سنو کلام اللہ کا حکم ہے صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ مرتبہ اول درجے میں پیغمبروں کو حاصل ہے سلوات اللہ علیہم بعد ان کے ان کے خلفاء کا درجہ ہے یعنی مشایخِ کرام کا کیونکہ اوورث الامبیا اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء امتی امبیاء نبی بنی اسرائیل امبیائی بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں انہی کا فرمان کا سرنامہ ہے اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیخ فی قوم ہی کنبیو کن فی امت ہی یعنی شیخ اپنی قوم میں خدا کی راہ اسی طرح دکھلانے والا ہے جس طرح اپنی امت میں پیغمبر اور یہ ظاہر ہے کہ امت کو راہ طلب میں بغیر پیغمبر کے چارہ نہیں تو قوم کو بھی بغیر شیخ یعنی خلیفہ پیغمبر کے چارہ نہیں اسی وجہ سے حضرات مشائخ کا قول ہے کہ لا دین لمن لا شیخ جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا مذہب ہی نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اقتدوا بالدین من بعد ابا بکر وعمر یعنی میرے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرو اور پھر فرمایا اصحابی کن اصحابي كالنجوم بأيهم اقتدئی تم از یعنی میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے جس کی بھی پیروی کی راستہ پا لیا اسی کی تائید میں ہے یہ بات مسلم ہے کہ ابتدائے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے اور نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلی ہدایت کا بیج محض اللہ تعالیٰ کے دست عنایت و کرم پر موقوف ہے جس دل کی زمین میں چاہے بودے دے ولاکن اللہ یہدی دی میں یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے مگر جہاں وہ بیج اگ چلا اس کی پرورش کے لیے پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ یہ حضرات اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں ان نقل تہدی الاسروتم مستقیم بے شک تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو یا شیخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی ذات بابرکات پیغمبروں کی نائب ہے و ممن خلق نہ امتوئیں بالحق اور میں نے جن کو پیدا کیا وہ اپنی امت کو حق اور راستی کی طرف لے جاتے ہیں علاوہ عظیم مشائق حردوان اللہ علیہ اجمعین کی کتابوں میں بکثرت عقلی دلائل موجود ہیں پہلی دلیل یہ سنو کعبہ کی راہ ظاہر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے اور جانے والا ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی بھی ہے بلکہ پاؤں میں قوت اور جسم میں توانائی بھی موجود ہے راستے کا یہ حال ہے کہ دکھائی دے رہا ہے مگر آج تک نہ سنا کہ بغیر کسی راہبر یا راہ شناس کے کوئی شخص پہنچا ہو پھر طریقت کی راہ جو غیر محسوس اور غیر معلوم ہے اور یہ شان رکھتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہ السلام اس راہ سے یقینی گزرے مگر کسی کے نقش قدم کا پتہ نہیں ہے تو بالکل محال ہے کہ بغیر کسی راہبر یا راہ شناز کے اس کو قطع کر سکے دوسری دلیل سنو اکثر راستوں میں چور ڈاکو ملا کرتے ہیں بغیر محافظ کے جانے میں لڑ جانے کا خوف ہے طریقت کی راہ میں بھی خود نفس کافر اور اصلی شیطان اور نقلی شیاتین یعنی بعض بعض جنات اور بعض انسان راہزن ہیں بغیر کسی صاحب دل یا صاحب ولایت کے جانا اپنی پونجی کو برباد کر دینا ہے دلیل سنو اس راہ میں ایسا ستھراو ہے کہ قدم پھسلتے ہیں اور وہ گھاٹیاں ہیں کہ جال, کہ جال بری محال ہے سینکڑوں فلسفی دہری ملاحدہ معتزلہ اباہتی اور اکثر بندے نفس و ہوا بغیر امداد و شیخ کامل اور مقتدائے واصل کے محق اپنی محض اپنی عقل کے بھروسے پر اسراہ میں چلے پس فوراً ہی بھٹک کر دشت پرخار میں ایسے الجھے کے نکل نہ سکے دین و ایمان سب برباد ہو کر رہ گئے کیا خوب کسی نے کہا ہے تو چوں موری او این او ہیس ہمچوں موئے بتردیاں مروز نہار بر تخمین او بر تقلید او بر امیان تو چونٹی کی طرح ہے اور یہ راہ بال کی طرح باریک ہے قیاس اور اندھی تقلید کو سامنے رکھ کر ہرگز نہ جانا دیکھو ان خوش نصیبوں کو جو کسی صاحب ولایت کے سایہ عاطفت میں کس مزے سے تمام گھاٹیوں کو صحیح و سالم عبور کر چکے ہیں اور ہر لغزش ہر ہر تحلقہ سے محفوظ رہے ہیں اس سلوک میں یہ بات بھی ان پر کھل جاتی ہے کہ کون کہاں گرا کون مقام کیساب مقام کیسا ہے چوتھی دلیل سنو اس راہ کے چلنے والوں کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے طرح طرح کے امتحان کی نوبت آتی ہے یہاں تک کہ دل چھوٹ جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے اگر شیخ کامل صاحب تصرف صاحب تصرف نہ ہو تو اور بھی دل بیٹھتا چلا جاتا ہے یہ رنگ دیکھ کر شیخ رہبر وہ وہ نادر باتیں کرتا ہے کہ مرید کے جذبات تیز ہو جاتے ہیں اور ہمت بڑھ جاتی ہے. مرید راہِ طلب میں جان جی دھو کر مستعد اور آمادہ ہو جاتا ہے. ورنہ خوف تھا کہ حق سے اس کو دوری ہو جائے اور راہ طریقت چھوڑ کر رسم و عادت کے چنگل میں قدم رکھے اور ساری کوششیں اس کی ضائع ہو جائیں کسی نے کیا خوب کہا ہے قطع درسا پیر شو کے نابینا آ اولا ترک کے گردہ گردا کاہے شبت کوہ عجب برہمزن تاہم ترا چو کہ با گردو گردد گر کنی کہ گفت اتار ہر رنج کے می کنی حبا گردد کسی شیخ کی پناہ میں رہو اندھے کے لیے لاٹھی رکھنا ضروری ہے کاہ بنجا اور غرور کی چٹان پاش پاش کر دے تاکہ تجھ کو تیرا شیخ کہربا کی طرح کھینچ لے اتار نے جو یہ باتیں کہیں اگر تو نہیں کرتا تو جتنی محنت و مشقت جھیلتا ہے سب برباد ہو جائے گی پانچویں دلیل سنو کہ سالک کا گزر ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جہاں روح اس جسم خاکی سے مجرد ہو کر لوز نور حق کے پرتوں میں ڈوب جاتی ہے کیونکہ روح خلیفہ حق ہے عجب رنگ میں اپنے کو دیکھتی ہے ذوق سبحانی اور ان الحق سے اس عالم خلوت میں لبریز ہو جاتی ہے کہ ہم کو جو پانا تھا پا لیا اور جو ملنا تھا مل گیا بے شک ایسی حالت میں عقل و فہم کام نہیں کر سکتی خاص ضرورت صاحب ولایت شیخ کی ہے تاکہ اپنے لطف و کرم سے نہ ایمان جانے دے نہ توحید حلولی ثابت ہونے دے نہ توحید اتحادی کی طرف رخ کرنے دے بلکہ توحید خالص اور ایمان کے رستے پر قائم رکھے چھٹی دلیل سنو کہ اسنائے سلوک میں مبتدی کو غیب کے عجائبات دیکھ کر طرح طرح کے شبہ پیدا ہوتے ہیں اور عجیب عجیب محیب خبریں ملتی رہتی ہیں علاوہ ازیں شیطانی نفسانی اور رحمانی احوال و کیفیات رنگ بدل بدل کر سامنے آتے ہیں بیچارے غریب مبتدی کو اتنی صلاحیت اور واقفیت کہاں کے کہ غیب کی باتیں سمجھے اور وہاں کے راز سے واقف ہو سکے کیونکہ جو غب داں ہے وہی غیب کی زبان غیب کی بات جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کسی نے خوب کہا ہے بیت تو چدانی زبان مرغاں را کیوں گہے سلیمان را تو چڑیوں کی بولی کیوں کر سمجھ سکتا ہے جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی دیکھا نہیں ایسے موقع پر اگر شیخ موید بتائی دے الہی اور معلم بے, بے علم تعویلات اور زبان و معانی کا آگاہ نہ ہو تو مرید کا بکا ہو کر وہیں رہ جائے گا ترقی نہیں کر سکتا ساتویں دلیل سنو کہ اگر کوئی شخص دنیاوی بادشاہ کے ہاں کچھ رتبہ یا درجہ یا منصب یا تقرب حاصل کرنا چاہے مگر اس کی صلاحیت نہ ہو کہ بادشاہ کے لائق کوئی کام انجام دے سکے اور کوئی استحقاق بھی کسی حیثیت سے نہ رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہی کہ اپنے کو کسی مقرب درگاہ کے ساتھ وابستہ کر دے تاکہ وہ مقبول و منظور نظر بادشاہ اس کی عرض بادشاہ کے حضور میں پہنچا دے اس صورت میں یقین کامل ہے کہ بادشاہ دنیا عدم استحقاق یا کم خدمتی کو اس شخص کے نہ دیکھے گا بلکہ وہ اس مقرب کے حقوق سابق اور حاضر باشی کا لحاظ کرے گا اور اسی وسیلے سے اس کی عرض قبول کی جائے گی اور سائل کو حسب خواہش حسب خواہش منصب وغیرہ آتا ہوگا اگر یہی شخص ایک مدت دراز تک اپنے طور پر اس درجے تک رسائی چاہتا تو ہرگز مقصود حاصل نہ ہوتا تم اس کو باور کرو کہ مشایخ رضوان اللہ علیہم اس درگاہ میں بادشاہ دو جہاں کے ایسے مقرب اور مقبول ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے جس نے اپنے کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا وہ مقصود و مطلوب تک پہنچ گیا مشایخ خدوان اللہ علیہم اجمعین نظر کی صفائی اور دل کی پاکی کے باعث رموز و اشارات قرآن قدیم و احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہوتے ہیں اور باطن کی راہ طے کر کے بیٹھے ہیں مریدوں کے لیے اصول و ضوابط قاعدہ و قانون ان حضرات نے مقرر کر دیے ہیں اور احکام جاری کیے ہیں پہلا حکم ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بینائی دی کہ اپنے افعال میں سے نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ بری باتیں دور ہو جائیں لیکن اس غریب کو اس کی خبر کہاں اس کا طریقہ کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ مقرب اور مقبول درگاہ بندے کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر دے اور اپنے صفات زمیمہ کے بدلنے کا کامل ارادہ کر لے تاکہ وہ بندہ مقبول اس دور افتادہ اور گمشدہ کو قبول کر لے اور نفس امارہ کے مکر سے اس کو بچا لے دوسرا حکم اگر مرید میں کچھ قصور و فطور پیدا ہو گیا ہو تو ازراح لطف و شفقت پیر ایسی ترغیب دے کہ ہمت بلند ہو جائے تیسرا حکم بروں کی صحبت اور ہم نشینی سے اور بری باتوں کو سننے سے مرید کو منع فرمائے حالت یہ ہے کہ مرید سالہ سال میں جو بات کر سکتا ہے یہ حضرات ایک ساتھ میں اس کے دل کو ایسا بنا دیتے ہیں اسی طرح اور باتوں کو بھی سمجھو بہرحال پیر و مرید کا معاملہ نہایت نازک ہے اس کے متعلق یہ ممکن ہے کہ مرید ایک پیر سے منزل مقصود تک نہ پہنچے بلکہ دو تین یا چار یا اس سے بھی زیادہ صحبت شیخ کی اس کو ضرورت پڑے بعد اس کے مقصود حاصل ہو اور ہر پیر کی صحبت ایک مقام کے کشف کا باعث ہو لیکن مرید کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہرگز ہرگز یہ خیال دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ موجودہ پیر سے میری ترقی ناممکن ہے اور ان کی رسائی اس مرتبے سے زیادہ نہیں ہے بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو بہت بڑا کامل سمجھے اور اس کا یقین کر لے کہ میرا حصہ حضرت کے یہاں اسی قدر تھا کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک سچا اچھا پیر کسی مرید کی ترقی کا خواہاں نہ ہو اور اس کو اپنے مقام میں الجھا رکھے بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ مرید نے جب کسی پیر کی صحبت اختیار کر لی تو بغیر اجازت اس کی صحبت سے الگ نہیں ہو سکتا اور دوسرے پیر کے یہاں رجوع نہیں کر سکتا اس عمر کی سخت نگہداشت رکھنا چاہیے اور پیروں کی غیرت سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر بغیر اجازت یا بطریق بطلان اپنے پیر کو چھوڑ کر مرید دوسرے پیر کی طرف رجوع کرے گا تو وہ مرتد طریقت ہوگا خیر مشاہ خریدوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ روش شہی ہے کہ جب کسی مرید نے ان کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا تو تین سال کی مدت میں تین کام سے لیتے ہیں اگر اس پر اس نے استقامت کی اور اچھی طرح انجام دیا تو مرید کو تقلیدا نہیں بلکہ تحقیقا خرقہ پہناتے ہیں اور اگر مرید حزب فرمان کار بند نہ ہوا حزب فرمان کار بند نہ ہوا تو فرما دیتے ہیں کہ تری اس کو قبول نہیں کرتی اور وہ تین باتیں یہ ہیں ایک سال خلق اللہ کی خدمت کرنا ایک سال اللہ کی بکثرت بندگی کرنا ایک سال دل کی پاسبانی کرنا اور ضمن یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے زبان سوال کے لیے کھلی رہے ان اللہ یہ محسنین فد دعا یعنی اللہ رونے گڑ والوں کی دعا کو دوست رکھتا ہے بزرگوں کا قول ہے کہ سوال و دعا میں شرم کا بالکل پردہ اٹھا دینا اچھا ہے اور جو دل چاہے وہی مانگنا بہتر ہے بلکہ جو چیز مانگی جائے تو ذلیل و حقیر نہ طلب کی جائے اور جب تک حاجت پوری نہ ہو طلب, طالب درگاہ سے ٹالے نہ ٹلے اس کا یقین رکھے کہ وہاں سے جو کچھ ملا بے قیمت ملا مفت ملا جس کسی کو ایمان آتا ہوا عفت عطا ہوا اور جس کی بخشائش ہوئی مفت ہوئی اس لے لینے والا ہو تو سارا جہاں وہ بخشتے حلم سیفلن حلمن دے حل کیا کوئی سائل ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کیا کوئی بخشش چاہنے والا ہے اے مانگنے والو مانگو ہمارے کرم کی کوئی حد نہیں ہم کہتے ہیں کہ تم مانگو اگر نہ مانگو گے تو ہم تقاضا کریں گے اس پر بھی نہ سنو گے تو ہم بے مانگے دیں گے قطع آ کا ناخواستہ خطا بخشد گر تو خواہش کنی چہا بخشد بادشاہ ست او اگر خواہد پیر دو عالم بیک گدا بخشد جو بغیر مانگے ہوئے دیتا ہے اگر اس سے تو مانگے گا تو کس قدر عطا فرمائے گا اگر وہ چاہے تو دونوں جہاں کی بادشاہی ایک فقیر کو بخش دے وہ شہنشاہ ہے اے بھائی یہ بات چیت در کرم کی ہے یہاں استحقاک کا ذکر نہیں ہے کریم کی یہی شان ہے کہ بلا استحقاک دے استحق کے ساتھ جو دیتا ہے کریم نہیں کہلاتا کیونکہ استحق ادائے حق،, حق کو واجب کرتا ہے اور جب ادائے حق واجب ہوا تو ایک قسم کا دین ٹھہرا اور دین کا دینا کرم نہیں ہوتا نہ کریم کی یہ شان ہوتی ہے اور دین کا دینا کرم نہیں ہوتا نہ کریم کی یہ شان ہوتی ہے نقل ہے کہ ایک کافر نے جب حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت عرض کی اے علی اپنی تلوار تم مجھے دے دو آپ نے تلوار اس کو دے دی پھر اس کافر نے کہا کہ اے علی یا تو آپ بہت بڑے شجاہ ہیں یا سخت نادان ہیں کہ اپنی تلوار دشمن کو دے دی آپ نے فرمایا کہ تو بے شک دشمن جاں ہے مگر سائلوں کے کے لہجے میں تون نے سوال کیا ہے اور حال یہ ہے کہ سائل کو محروم رکھنا کریموں کا دستور نہیں ہے والسلام